نق مدہ رسول میرے مدے مقابل صاحب پنجاب سے ہی تشریف لائے ہوئے ہیں یہ بھی پنجابی ان کو پٹھان ہونے کی وجہ سے نہیں آتی پنجابی بول رہے ہیں پنجاب سے ہی تشریف لائے ہیں یہ اور بات ہے کہ پڑھتے پیش آئے پنجاب کے غیر متعلدین کو تسلیم کر لیا کہ پڑھانا نہیں آتا ہم چپ رہے ہیں چپ رہے آپ چپ رہے نا میرے ٹائم روک دیں جی روک دینا اچھا میری میری ایک بات گزارش یہ ہے ہم بار بار ملتان والوں سے اتنے خواہش ہیں ورنہ کچھ <تصلح> نہیں کہیں گے درائل کی بات کریں گے بازاری زبان جو انہوں نے استعمال کی میں نہیں کروں میں نے معاف بھی کیا میں نے معاف بھی کیا بازاری زبان نہ ہمارا پیشہ ہے نہ ہم استعمال کرتے ہیں آپ علیہ السلام پہ اشاہ ضرور سنا دوں گا کہ منافق کی علامات میں سے ایک ہی ہے کہ فاجرہ یہ ہمارے مسلمانوں کی شاع نشانی اس لیے میں بنا اپنے جو سنجیدہ گپت جو ہے کروں گا میں نہیں کوئی اٹیک بازی اور صرف ان چیزوں کو میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا تو اس کو اٹیک سمجھا تو کچھ سمجھ لیا آپ کہتے ہیں میرے دعوی میں دو چیزیں تھیں دعویٰ تو مولانا ایک ہی تھا نا دعویٰ ایک ہی تھا کہ مقتدی اگر فاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی پوری حدیث دکھا دیں اپنے لیے الحدہ الگ حدیثیں دکھانی ہیں ایک میں مقتدی کا ذکر ہوگا دوسرے میں فاتحہ کا ذکر ہوگا اور میرے لیے پابندی ہے کہ جو حدیث دکھائے اس میں کا بھی ذکر ہے باتیں میرا چیلنج اب بھی برقرار ہے میں نے کہا تھا کہ چار باتیں ہوں امام کا ذکر ہو مقتدی کا ذکر ہو آگے نہ پڑے مقتدی نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو اور حدیث بھی صحیح ہو مولانا ایک حدیث پیش کرتے میں مدد تبدیل کرنے کے لیے تیار آج بھی میرا چیلنج برقرار ہے مولانا کے پاس نہیں تھی نہیں پڑھ سکے پورے آٹھ اچھا اور وہ باتیں چلا دی عام خود سمجھ الفاظ والی کہ ہمارے چوتھے سال میں پڑھائی جاتی ہے مولانا بار بار پڑھائی پاتے ہیں جب آپ یہ ثابت کریں گے آپ یہ چیز ثابت کریں گے اس سے سنا صحیح حدیث سے تو اس کے بعد بات چلے گی نا بات یہ چل رہی ہے کہ پاتا کہ اس سے سنا دکھاؤ وہ تو دکھا نہیں سکے پورے آٹھ منٹ میں حدیث نہیں بڑی ہے اور بس بازاری زبان ہے جو مولانا کا پیشہ بڑا انہوں نے فرمایا کہتے ہیں نہ انہوں نے مفتدی دکھایا نہ پاتیہ دکھائی نوزب اللہ میں ذالک میں نے عبداللہ بن نبا رضی اللہ تعالیان کا جو دکھایا تھا کہ آج نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور قرآن بعد میں اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ ادا کری القرآن فستا کہ نماز میں جب قرآن پڑھے جائے تو کون کان لگا کر سنو مقتدی کا لفظ یہ ہونا چاہیے یا حکم مل رہا ہے کہ کان لگا کے سنو کس کا حکم ہے تو مختدی کا آیا نہیں ذکر بے شک مختلی کا ذکر آ ہے فسٹہ میں ہو مقتدی کا لفظ دکھاؤ گے تو مانیں گے ورنہ اللہ تعالی بھی نہیں ماننی ہے بلّہ ملزارے فسٹمیں ہو ون سیٹوں بتائیں کس کا حکم ہے جب نماز کے بارے میں آئیے مقتدی کا حکم ہے تو پھر مقتدی کا ذکر آ تو کیا بے شک اچھا مولانا نے بڑی چڑھائی کی ہے میرے اوپر کہ امام احمد کا اجماع نقل کیا اجماع نقل کیا نوزب اللہ مظارف میں نے اجماع اس بات پر نقل کیا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے ना ना مولانا میں نے اس بارے میں نقل امام احمد کا اجماع ہی نقل کیا تھا کہ مبتدین باتیں پڑھنی یا نہیں پڑھنی میں نے اس بات پر اجماع نقل کیا تھا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے آپ کے پاس اگر جان ہے دلائل ہے تو انکار کریں کہ امام احمد کی بات نہیں ہے سعودیہ والوں نے چھاپی ہے یہ کتاب علامہ اکن تیمیہ کی کتاب ہے وہ فرما رہے ہیں کہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے آج سعودیہ والے بھی جھوٹ بول رہے ہیں علامہ اکنے تیمیہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں ان کو کہیں اچھا اگلی بات یہ ہے کہ فرماتے جی ارشاد الک اصری صاحب نے اگلی جگہ پہ یہ لکھا کہ ہم ثابت کر چکے ہیں قرآن اور حدیث سے ثابت کر جو کہ جو پاتے نہ پڑی اس کی نماز نہیں ہوتی تو یہ بات ہی تو انہوں نے ہی لکھی تھی نا تو اپنے آنے کو پیٹے نا جو کچھ بھی کہہ رہے اپنے آم کو میں نے ایک بات میں نے دکھا دی ایک آپ نے دکھا دی پتا چلا کہ لذیذوں کا تو مدد نہیں ہوتا میں اپنے دلائل شروع کرتا ہوں میں اپنے دلائل شروع کرتا ہوں مولانا نا میں نے ایک آیت پڑھ لی آپ کے پاس بھی دم خم ہے آپ ایک آیت پڑھے سابہ کار سے دکھائے کہ یہ نماز کے بارے میں ہے میں آپ کا مذہب قبول کروں میں آپ کی دلیل کا جواب دوں گا میں نے آیت پڑھی ہے صافا سے تفویر دکھائی ہے نوزب اللہ منظال صاف کی تفصیل بھی نہیں ماننی ہے اچھا میں یہ حدیث پیش کر رہا مولانا سنیے یہ حدیث ہے مصرت ابھی آوانا صحیح ہے صحیح حدیثوں کی کتاب ہے دیکھنا اب امام کا بھی آئے گا مقتدی کا بھی آئے گا اور فاتح کا بھی ذکر آئے گا اور حدیث حجیز یہ حدیث حجیب ہے سنے حد سنا سالم نبہر آل حد سنا عبد اللہ بن رشید آل حد سنابید ان قتادہ بن جبید ان حقان بن عبد اللہ کاشی ان موسا الشری رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہم شریف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا کرا المام فارمسو ویدا کالا غریب موضوع عالیم ولد ظالین فکول عامر جب امام جب امام اراد کرے خاموش ہو جاؤ اور جب امام غریب موضوعی آ رہی ہوں پڑھے تو کیا کہ مولانا امام کا ذکر بھی ہے مقتدی کا بھی ذکر ہے خاموش ہونے کا بھی حکم ہے خاموش ہونے <laughs> کا بھی اور غیر موضوع بھی اگر بکرا میں ہو تو کہہ دینا کہ فاطح کا ذکر نہیں اگر غیر موضوع بھی علی ملزان عالی عمران ہو تو کہہ دینا کہ فاطح کا ذکر نہیں ورنہ نبی کو پابند نہیں کیا کرتے کہ ہمارے والے الفاظ بولو ماشا اللہ آپ پابند ہوتے ہیں کہ نبی نے جو فرما دیے اس کو مانا جاتا ہے میں نے دکھایا حدیث دکھائی امام کا بھی ذکر مختری کا بھی ذکر پاتیا کا بھی ذکر خموش ہونے کا حکم خموش ہونے کا حکم یہی کام کرتے ہیں نا مولانا ہاں یہ چار سال دیش حدیث کی ذرا چار سال مطلب دیکھ لینا میں نے اور دلیلیں پڑھنی ہے سے میں نے پوری پڑھ لوں کہ لے لینا ہاں یہ مسلم ابھی ہمانا سے ایک عزیز میں نے پیش کی مولانا اب بات تک یہی لگے گا اب تک یہی لگے گا میں نے آیت بھی پڑھ لی میں نے حدیث بھی پیش کر دی اب آپ اس وقت تک نہیں چل سکیں گے جب تک یہ امام کا بھی ذکر ہو مقتدی کا بھی ذکر ہو فاتحہ کا بھی ذکر ہو کہ فاتحہ پڑھنا پڑے تو نماز نہیں ہوتی اور حدیث بھی صحیح ہو جب تک نہیں پیش کریں گے مولانا نہیں چل سکتے کیا رکیے میں ایک منٹرو ٹھیک ہے ایک منٹ اگر آپ اس جگہ کا جواب نہ دے سکے ہماری شکست اگر جرا کر دیا ہمیں متنوع اور اس اندر اگر میں نے ذرا کر دیا تو بات سنو میں نے پہلے کہا ہمارے مناظر صاحب لگے گا آپ سنا سدر صدر صاحب میں میرے منازل صاحب نے حدیث پیش کی ہے ان حدیثوں پر اب سنو گے نا ان حدیث جو ہم حدیث پیش ہیں حدیث ابی موسا اشری رضی اللہ عنہ اس پر آپ کے ملازم صاحب کو اعتراض ہے اور کہتے ہیں کہ میں ٹاک لگا کے اسی پہ بات کرتا ہوں اگر یہ صحیح ہو گئی تو مسلک ہمارا ٹھیک آپ سب قبول کر لیں گے ایک منٹ یار اگر آپ اگر ثابت نہ کر آپ کے سوالوں کا ہم نے معقول جواب دے دیا تو آپ حضرات کو سب کو قبول کرنا پڑے گا ہم معقول جواب نہ دے سکے ہم آپ کی بات کو قبول کریں ایک منٹ آپ قبول ہے ٹھیک ہے مجھے مریض کو بھی تو بولنے تم نہیں کرنا توجہ ایک منٹ ایک منٹ ادھر مجھے مولانا آپ خاموش ہو جائیں ٹھیک ہے میری بات مسئلہ یہ ہے مولانا عبداللہ صاحب آپ کے مناظر نے کہا ہے جس میں فاتحہ کا لفظ نہ ہو وہ جھوٹ اور دھوکھا ہے ٹھیک ہے سنو تو صحیح ہے اس کیا مسئلہ ہے صحیح آن آن دا دا. ایک منٹ سنو صحیح جس میں فاتحہ کا ذکر نہ ہو وہ جھوٹ اور سنو تو صحیح غلط آپ کا دعوی غلط ہے غلط ہے غلط ہے چارے قبول <سؤال> کروانے دنوں میں کرو مرنا چلے گا Vete pa vez, vete pa vez, ma sha Allah. Vete pa vez, vete pa ایک منٹ میری پاس تھا پتا نہیں لگا دونوں میں نے دونوں جس طرح آپ نے شور میں چاہیا ہوا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ تو آپ بات کر کے خود شور ہو گئے آپ نے میرا بولنے کے دو باتیں ہیں آپ کے دن جو پہلے آپ نے باتیں کی میں اس کا جواب دوں گا اس کے بعد تیرا آپ کر لیں کے کے بعد مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے بالکل وہ تم نے کا ہے لگاؤ ہم جب ٹک لگانے لگے تو مولانا شور کرتے ہیں مولانا شور کرتے ہیں ایک دوسری بات دوسری بات دوسری بات مولانا ابھی ہی پانچ منٹ دس منٹ پہلے جو انہوں نے بات کی ہے کہ فاتحہ کا لفظ نہ ہو تو وہ سفید جھوٹ اور دھوکہ ہے ماشاءاللہ پہلے بھی ہم نے ثابت کر دیے کہ حافظہ کمزور ہے ماشاءاللہ اتنا کمزور حافظہ کہ پندرہ منٹ بعد اپنی بات یاد نہیں رہی سبحان اللہ آ یہ اہل حدیث کے تعلیموں سے مناظرہ کرنے کے لیے تو پھر انہوں نے بھی نہیں پڑھنا تھا مولانا عبارت آپ نے صحیح پڑھنی ہے وقف نہیں کرنا داؤد پنبی ہند داؤد بنبی ہند یہ نہیں ابھی ہند صحیح عبارت پڑھو ملانا پھر مناظرہ کرو ہاں ابھی بات بھی اگر اگر تم نے اس روایت کے اندر یہ دکھا دیا کہ مختلف یہاں نہ پڑے اللہ کی قسم شکست بھی دکھنے دیں گے اور بھائی تمہیں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 پتا لگا اندر کیمرہ بھی لگا پبلک دیکھ رہے ہوں گے میں تو کیا سوچیں گے کہ ان لوگوں دکھا اور شکست لکھ دیں بس شکست لکھ دو پہلی بات یہ ہے پہلی دوسری نہیں مولانا بولے بس جس حدیث میں فاتحہ کا لفظ یہ جو آپ نے جو مولانا صاحب کے بارے میں جو کہا کہ مولانا نے یہ عبارت کہی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عبارت ہمارے مولانا محمد آصف صاحب نے نہیں کہی یار یہ ویڈیو ہے ویڈیو موجود ہے تو پھر دیکھ لیں گے نا آپ میرے سے بات کر لو پھر دیکھ لیں مولانا ہزم کرنا بھی سیکھو نا تھوڑا آپ بھی سیکھیں پھر ہمیں جی اچھا پانی چل پی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو حدیث پیش کی ہے حدیث ابی موسا شری رضی اللہ تعالیٰ اس پر آپ آپ کے مناظر صاحب نے ہم سے کتاب کا مطالبہ کیا ہے اور ہم نے کہا کہ اسی کتاب پر بات کر لو آپ نے کہا ہم بھائی عبداللہ صاحب بھی سن رہے ہیں یہ حضرات بھی سن رہے ہیں ہمارے یہاں صاحب بھی سن رہے ہیں سب سن رہے ہیں ہم کہتے ہیں اگر تم اس حدیث پر گلا کر کے اس کو ضعیف ثابت کر دو تو ہماری شکست اگر تم ضعیف ثابت نہ کر سکے تو تمہاری شکست اور اگر آپ کو یہ بات قبول ہے تو ہاں کرو اپنے میں بات میں یہ بول رہے یہ بولوں گا ہاں ہاں اور بات ہے آپ نے حملہ کر لیتا ہوں ٹھیک جب جی اور بات میں ایک دو ویسے مودی صاحب کی غلطیاں دور کرنی سی مودی صاحب آپ دور کریں گے اچھا اور یہ بھی آپ کو بتا دوں آپ آخر تک میرے چیلنج کو قبول نہیں کریں گے جس جی نہیں کریں گے یہ آپ کو بتا رہا ہوں دوسری بات مول صاحب نہ میں ملسی کا ہوں نہ مولانا ملتان کے ہیں یہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں کم از کم ہر چیز میں چھوکر تو نہ کھاؤ نہ کسی بھی تو پہلے معلومات کر لے یہ علامت ہے کوئی تکلیف ہے میں میں آپ آپ بتاؤ آپ اب بتاؤ آپ کو یہ ہمارا چیلنج قبول ہے سر جیس پہ بات کر آپ کا مرادر کر سکتا ہے اگر کرتا ہے تو شروع کرو بٹ ایک منٹ اگر نہیں کرنی تو ہمارے دو منٹ باقی ڈھائی تین رہتے دو رہتے ہیں ہماری ٹرم پوری کر اچھا ہماری پوری کرنے دو اپنی ٹرم میں جیسے چلتی بات کرنے بالکل نہیں بھابی مقبول بات ہے بالکل ہاں پہلی بات مولانا صاحب پہلے کہتے رہے ہیں کہ جی بازاری زبان استعمال ہو رہی ہے ابھی پتہ چلے بازاری زبان کس نے استعمال کی ہے تکلیف ہو رہی ہے یہ ہو رہے ہے ہو رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ بازاری زبان کون سی ہے دوسری بات بالکل مجھے یہ بات قبول ہے آرام سے سنے آرام سے ٹھیک ہے سوچ سے اسی حدیث میں اگر مولانا عبد صاحب دکھا دیں مولانا آصف صاحب دکھا رہے ان میں سے اور کوئی دکھا رہے پوری حلفیت اکٹھی ہو کر دکھا دے کہ فاتحہ تم نہ پڑھو فاتحہ نہ پڑھو عبداللہ صاحب انہوں نے کہنا عبداللہ صاحب بھی سن رہے ہیں بات فاتحہ پہ ہے نا فاتحہ پہ اگر مولانا عبداللہ صاحب اور آصف صاحب نے یہ دکھا دیا اس حدیث کے اندر کہ فاتحہ نہ پڑھو اللہ کی قسم ہم شکست بھی لکھ دیں گے اور مولانا صاحب آپ کو اپنے استاد بھی مان لیں گے لیکن بات یہ ہے کہ مولانا اپنے مناظر سے عبارتیں ٹھیک کرواؤ آئندہ جب مناظرے میں لاؤ اس کو تو اس کو پہلے صحیح طرح عبارتیں پڑھواؤ اور آٹا لگاؤ پھر بعد میں ہمارے سامنے لاؤ ابھی ایک بات کریں گے نہیں کیونکہ نہیں نہیں ادھر تو توانا مولانا ایک بات اور میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کو بڑے سوکھ کے ساتھ کہتا ہوں کسی فن پہ اگر میرے مناظر سے آپ گفتگو کرنی چاہیں میں آپ سے بند کر کے قبول کرنے کو آپ کو تیار ہے ضرورت ہے تو اس مناظر کے بعد وقت رات کے بعد شام ایک منٹ ایک منٹ جب ہمارے پاس مال نہیں ہوتا جب تو سنونا میری بھی تو سنو نا کرتا ہوں میں نے حضرت صاحب حضرت صاحب آپ کے مناظر کے ساتھ بعد میں اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اور ہمیں تو ابھی سے پتہ چل گیا کہ بیچارے کو کچھ بھی نہیں آتا ہمیں اچھا تو ابھی سے پتہ چل گیا ہمارا ٹیم دیکھو یہ کی نہیں کیا ہم اپنی ٹرانس پوری کر رہے ہیں آپ نے قبول کیا آپ بیٹھیں گی اچھا میری تکلیف کرتے ہیں بات چیت دیکھے جیارش کا مکر ہو گیا گزارش یہ ہے اچھا بارش ہوگا عبد اللہ صاحب جناب آصف صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر بات کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے اندر چار چیزیں ہیں سنا آپ نے امام کا لفظ مفتدی کا لفظ فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر ریکارڈنگ موجود ہے فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر ٹھیک ہے اور کہا, کہا کہ حدیث بھی صحیح حدیث بھی صحیح میں کہتا ہوں مولانا تیسری چیز فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر تم اس مجھے حدیث کی صنعت پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تم فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر اس حدیث سے مجھے دکھا دو اللہ کی قسم اسی وقت شکست لکھ دوں گا آگے بات نہیں چلے گی <سلام> <سلام> <سلام> بتا دیں نہ پڑھ لے کے بتا خیر بیٹھ کے بات کریں ہر کوئی سکتا ہے آپ بس نہ بولیں ٹھیک ہے جی میں مجھے نخ مدروس رسول کریم اما اب میرے ٹائم میں تو مولانا حواس بابتا کون ہے کس کے حواس اڑے ہوئے ہیں ہی دیکھ رہے ہیں پریشان کون ہے سب کو نظر آ رہا ہے یہ کوئی ایسی بات آپ چپ رہا ہے آپ نے کسی نے بولنا نہیں پریشان کون ہے سب کو نظر آ رہا ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کسی کے کہنے سے پتا چلے کہ کون پریشان ہے سب کو نظر آ رہا ہے ہماری پہلی جو حدیث پاک میں نے پیش کی تھی اس پر انہوں نے پہلے صحت ضوف کے حوالے سے چیلنج کیا تھا کہ یہ صحیح ضعیب پہ ہم باس کرتے ہیں صدر صاحب نے چیلنج یہ کیا تھا یہ اس حدیث کو ہم ضعیب ثابت کرتے ہیں تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کی حدیث اسی حدیث پہ ٹک لگا لیں کہ اگر یہ حدیث آپ ضعیب ثابت کر دیں میری شکیش اگر ثابت نہ کر سکی حدیث صحیح ہوئی تو آپ کی شکیش یہ بات ہوئی دوسری بات یہ ہے اب انہوں نے اس سے راہ پرار اختیار کرتے ہوئے اس طرف آ ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ حدیث میں چار چیزوں کا ذکر ہے میں نے کہیں تھی کہ یہ بات میں مانتا ہوں ابھی ملک ملک ملک میں کہہ رہا ہوں حدیث میں چار چیزوں کا ذکر ہے نمبر ایک امام کا ذکر نمبر دو مقتدی کا ذکر نمبر تین یہ ہے کہ مقتدی فاتح نہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے نمبر چار حدیث بھی صحیح ہے یہ چار باتیں تھی ہیں انہوں نے میری تین باتیں مان لی اس میں امام کا بھی ذکر ہے اس حدیث پاک میں مقتدی کا بھی ذکر ہے اس یہ حدیث صحیح ہے صحیح صحیح پھر میرے صاحب باس نہیں کر تین باتیں مان لی نا اس حدیث پاک کا ترجمہ کر کے پھر میں چوتھی بات جس تیسری بات پہ لیے اڑے ہوئے ہیں نا اس بات میں میں آپ کو گفتگو کر دوں گا آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر ان سے بتا دینا کیونکہ ہماری بات نہ سمجھنے کی انہوں نے قسم کھا لیا آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ ان کو بتا دینا اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں میں ابھی سے بات کا ترجمہ کرتا ہوں مولانا اللہ کا شکر ہے بار بار نہ عبادتیں چڑھیں ورنہ عبادت میں ایسی گرفت ہوگی کہ آپ ایک حدیث نہیں بڑھ سکیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے بات کریں کسی بھی فنڈ میں کریں الحمدللہ بڑے چیلنج کے ساتھ یہ بات آپ کی قبول کرتا ہوں کسی بھی فن میں آپ مجھ سے بات کریں آپ جیسے تو میرے شکر آپ جیسے بھی شکر آپ جیسے تو میرے شگرد ہیں اور آپ تو ویسے بھی ابھی پڑھ رہے ہیں آپ مجھے کیا چہرے بازی کر رہے ہیں میں جانتا نہیں ہوں کہ جن کو اردو نہیں پڑھنی جاتی رٹے لگا کے اردو کو آئے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو عربی نہیں پڑھنی جاتی ہے ہمارا نام دیتے تو بہرحال مجھ سے جس فن میں بھی بات کریں گے منتق میں کریں نام میں کریں سرم میں کریں اور اسی طرح حدیث کے فن میں کریں تفصیل کے فن میں کریں حاضر ہے میرا خیال آپ کی بات کی حیثیت نہیں ہے آپ کسی با کو لے آئے تو میں بات کرنے کے لیے ابھی میری بات میری حدیث سے میں نے پڑھی تھی حدیث سے میں نے پڑھی تھی اب چپ رہو یار چما کرو پھر بانو آپ ہیں بولنے والے خاموش رہے ہیں بتاؤ بتاؤ بتاؤ حزم کرنا سیکھ لیں یار اچھا یہ حدیث پاک میں نے پڑھی تھی ذرا میں احاب کو سب کو سنا دیتا ہوں شاہی کی رضی اللہ تعالی رسول اللہ اور یہ بازاری نہیں اسی رن میں میری بات نہیں جو حدیث میں نے ابھی تک پڑھی ہے نا اس میں یہ رام میرا غلط ثابت کرنے میری اللہ تھی میں نے ایک بار سن لیا میری بیچ میں چھیڑتی ہے یار جو ایران پڑا اس کو جو ختم کرو میں نے انہوں نے یہ بات کی کہ اعراب اب بھی غلط پڑ رہے ہیں میں نے کہہ کہ وہ چھوڑ یار نے انہوں نے یہ بات کی کہ اعراب اب بھی غلط پڑھ رہے ہیں اپنے مناظر کو سمجھاؤ کہ ایسی باتیں نہیں کیے کرتی اگر پریشانی ہوتی ہے تو بات نہیں کرنی چاہیے نا میں نے اعراب جو پہلے پڑھا تھا ابھی پڑھتا ہوں ان ابھی موسل اشاری جی کانا قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پڑھا تھا میں نے ایک تو بڑی ہے نا جی جی جی اسراہ پہ مجھے چیلنج قبول ہے کوئی بھی میرے بات خود ہو گئی ہے بڑا چیلنج قبول کرتے ہیں وہ پچھلے بھی شکست قبول کر لیے چیلنج پہ اس نے پوچھا میری بات چپ چپ کرو یار کچھ نہیں ہوتا میرا جوش ہے نا مجھے دیکھو نا ذرا جوش دیکھو بات یہ ہو رہی ہے کہ جب میں وہ آپ کی پہلے والی بات تو پورا کر رہا تھا چاہتی ہوں بات چلا رہا جی درمیان میں پھر کوئی شیطانی ہوئی ہوئی اس شیطانی کا جواب میں نے دیا کو یہ میرے ساتھ دوبارہ تو انہوں نے بھی میں بات کی اس کا میں نے جواب دینا شروع کیا اب ان کو لالے پڑ گئے کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا کہتے ہیں جی وہی چار باتیں کرو دوبارہ کر لیتا ہوں چار باتیں وہی چار باتیں دوبارہ کر لیتا ہوں میں میں تو پہلے بھی اسی پہ بات کر رہا تھا عبداللہ صاحب میرے مخابطے بیسوں نے میری بات میں نے کہا تھا حدیث میں چار چیزوں کا ذکر یہ بات میں نے کی امام کا ذکر مقتدی کا ذکر اور جو آدمی امام کے پیچھے فاتحانہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے نمبر چار حدیث صحیح ہے میری تین باتوں کو انہوں نے مان لیا امام کا بھی ذکر ہے مقتدی کا بھی ذکر ہے حدیث کی صحت زور پہ بھی یہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں صرف ایک تیسری بات انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں دکھا دو کہ مقتدی فاتحانہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے حدیث کا یہ مطلب بنتا ہے تو یہ دکھا دو ہماری شکست چپ رہے ہیں کیا بولے گا جتنا میں بیچ ٹوٹتی ہے خراب ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ اس کو ٹائم تیسری ہو سکتی بات لمبی ہو سکتی ہے ہوں میں کہتا تھا کہ ان چار چیزوں میں سے تین چیزوں نے مان لی پاک میں امام کا بھی ذکر ہے مقتدی کا بھی ذکر ہے اور حدیث کے صحیح ذیپ ہونے پر یہ میرے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار <متدقائی> نہیں حدیث صحیح ہے صحیح ہے میرا دعویٰ ہے کہ حدیث صحیح ہے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حدیث صحیح ہے اگر اس پہ پہلا چیلنج والا کسی پر اب میں حدیث پاک کا ترجمہ کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو جس بات پہ ان کو اسٹال ہے وہ میں آپ کو صاف کر دوں ٹھیک ہے با? میری بات <متدقائی> ہے <بلو. متدقائی> یہ حدیث پاک ہے دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں امین کو ذرا کیا سر پہنچ رہے ہیں آپ انبی مسل شاعری کالا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کانا المامو فانسی تب ابو مسا شاہیر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ادا کارا المام ہوں فانس کہ جب امام اراد کرے تو خاموش ہو جب امام اراد کرے تو خموش ہو اگلے پر سننا ویدا کارا غیر موضوع عالم ول ظالم اور جب امام غیر مذضوب عالم ول ظالیم پڑھے تو پول پھر کیا کہنی ہے تم نے آلی. تیسری بات یہی تھی نا کہ مختلف آتا ہے نہ پڑھے مارا یہی دعویٰ تھا جی. اسی کو میں نے ثابت کیا جی. تھا کہ متدیف آتہ نہیں پڑے گا جی. آپ علی سلام نے یہی فرمایا کہ جب امام اراق پارا کراعت کون سی آئی وہی کہ جس قراق کے اندر غیر موضوع عالیم و ظالین ہے وہی ہے جی. جی. تو غیر موضوع کے عالم و ظالین والی کراط باتیا کی کسی اور کیتیا کی ہے میں نے پہلے بھی یہی بات کی تھی میں نے شروع میں جب دلیل پیش کی میں نے یہ بات کی غیر موضوع عالم و ظامین اگر تو آتی ہے سورب بکرا میں یا کسی اور سورج میں پھر آپ کہیں کہ یہاں فاتحہ کا ذکر نہیں بالکل اگر غیر موضوع عالیم والد ضالین صرف سورہ فاتحہ میں آتی ہے تو فاتحہ کا ذکر آ گیا عبداللہ اللہ صاحب آ گیا مرض میں کا ذکر آ گیا بالکل مختری کے لیے خاموش ہونے کا حکم ہے نا کہ امام کے پیچھے جب امام فاتحہ پڑھے گا تو کیا ہونا ہے خاموش اور جب امام غیر موضوع پہ آ رہی مطلب کہے تو پھر کیا کہنا ہے آمین اب بتاؤ کہ امام مقتدی کو خاموش ہونے کا حکم نہیں دے رہے ہیں بالکل آپ نے سلام کیا امام کے پیچھے مقتدی کو پاتے نہ بننے کا حکم دے رہے ہیں بھائی ابھی اس کو چھپ کروانا جملہ تو خدمت نے بات کی ہے شروع کرو رحم صاحب بات کرنی ہے کہ میں آصف صاحب نے آپ کے سامنے ایک ڈیڑھ گھنٹے کا موبائل کا رہا ہوں جمع پڑھایا پورا حالانکہ یہ پتہ ہونا چاہیے مناظر کا مقامی کے کی جگہ نہیں ٹھیک ہے گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ غیر المقوب علیہم ولیم فاتحہ کے اندر آتا ہے کہ غیر فاتحہ میں انہوں نے پہلے چار چیزیں ذکر کی تھی امام کا ذکر مختی کا ذکر تیسری بات پہ تھوڑا سا توجہ کریں فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تھوڑا سا آپ نے چپ رہنے کی بات نہیں ہے فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تیسری بات چوتھے نمبر پہ حدیث صحیح انہوں نے کہا انہوں نے میری پہلی بات کو بھی مان لیا کہ امام کا ذکر ہے دوسری بات تو بھی مان لیا کہ مفتلی کا ذکر ہے <تصحیح> وہ یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے اختلافی مسئلہ فاتحہ ہے تمہارا اور میرا اختلاف تیسرے پوائنٹ پہ ہے اور چوتھے <تصحیح> پہ اگر میں چاہوں تو کروں پہلے دو پہ اتفاق ہے <تصحیح> اس پہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے <تصحیح> دو, دو, دو پہ ٹھیک ہے اصل ان کا استدلال بنتا ہے جس وقت تیسرا پوائنٹ ثابت ہو جائے تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھنے کا ذکر حد اللہ صاحب اللہ کے پاس جانا ہے ان کو تو شاید زم... امید ہے یہ بھی ایسا کی رکھتے ہوں گے گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ چپ رہو لیکن کیا یہ ذکر ہے کہ فاتح کے بغیر نماز ہو جاتی ہے پوری بات سن نہیں کاٹنا نہیں پاتا خاموش آپ خاموش رہے اگر یہ کہیں کہ چپ رہنے کا مطلب ہے گراد نہ کرنا چپ رہنے کا مطلب مطلب یہ ہے یہ حدیث کے لفظ نہیں انہوں نے اپنے پار سے کھڑے ہیں اگر چپ رہنے کا مطلب قرع نہ کرنا ہے تو یہ میرے ہاتھ کے اندر مصرد امام احمد بنحمل امام احمد بلحمل رحمت اللہ فرماتے رحمت ہیں انہوں نے حدیث نقل کی سنجلہ صاحب فرماتے ہیں یقور جس نے کے دن غسل کیا وہ مت سمتی مسم ان ت... تیم اور خوشبو لگائی اس نے ان کا اس سے بات کی ودابی سم ان افسری اور اس نے بہترین خوبصورت جت... کپڑے پہنے خارجا. نکلا حتا یا عیت یہاں تک مولانا ورنہ سنو بن کہتے ہو لال لاک تم تک رونا پڑتے ہوتے سنو تعبل کہتا کوئی استاد لاؤ میرے مقابلہ میں قیامت کی کہتا تمہارے جیسے میرے شگیر میں پھر تم سے تو تمہارا شگرد قابل ہوا نا تمہیں تو بارت بھی نہیں آتی لاللہ تم تک رونا پڑتے ہو لے قیامت کی نشانی ہے ان کہتا میرے تم سے قابل ہے میرے سامنے بارہ ہی پڑھنی آتی پھر اس کو کیوں لے کے آئے عبد اللہ صاحب بے فکر آئیے مسجد میں آئے تھی وہ رکو کرے عبداللہ صاحب رکو کرے اس کے بعد رکھتے پڑے نماز پڑھے ان جتنی اس کے لیے آسان ہے مسجد میں آئے جتنی رکھتے جتنی سنتے جتنی وہ پڑھ سکتا وہ پڑھے ولم کسی ایک کو مسجد میں تکلیف نہ دے کے پیچھے ہے آگے جگہ نہیں ہے لوگوں کو تن کرتا ہوا آگے سے میں آنے کی کوشش کرے مطلب ان ساتا ایزا کارا جا پھر وہ چپ ہو گیا کس وقت ایزا کھارا جا امام جس وقت اس کا امام نکلتا ہے جمعہ پڑھانے کے لیے حتہ یوسل یہاں تک کہ اس نے نماز پڑھ دی چپ ہو گیا کب تک جب تک اس نے نماز پڑھ لی چپ ابھی انصاف سے بتائی کی نماز کے اندر رسو میں تصدیحات وہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑتا سنے سنے اگر شک ہے تو کیمرہ لگاؤ دیکھیں ہے ٹائم صاحب نے ہے؟ اس میں کیا لفظ ہے مولانا سبق اس میں لفظ یہ ہے بدنیا حدن اس نے کسی کو تکلیف نہیں دی ٹھیک ہے تم ان شاطا پھر وہ چپ ہو گیا اذا خرج جب امام ہو جب اس کا امام نکلا تجمہ پڑھانے کے لیے حد یہاں تک چپ رہا کہ یوسن اس نے نماز پڑھ لی ابھی آپ غور سے سنیں نبی کہتے ہیں کہ نماز اس نے پڑھ لی ٹھیک ہے کانت کپارت الما بینا بین الجما دل رو تو یہ نماز پڑھنا اس کا ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک مفترت کا ذریعہ بن جائے گا ابھی اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ چپ رہا ابھی رقوق اس نے کیا کہ نہیں کیا بات تو چلو تم مفتی کے لیے نہیں مانتے نا حالانکہ یہ ایک الگ بات ہے تم منفرد ہو امام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ابھی اس نے رکو میں تصیاحات بھی کہی سمیع اللہ علم حامیدہ بھی کہا اتہیات بھی پڑی دروت بھی پڑا سب کچھ پڑا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم انساتا اس نے انصاف کیا پتہ یہ چلا کہ انصاف کرنا آہستہ کلا کرنے کے منافی نا ابھی ہاں مواقع ہے کتاب دینا پتہ یہ چلا دوست میں دیکھیں گے ملا تھا آپ کو یہ بات سمجھ آ کہ انسان جو ہے جس طرح کے انہوں نے ابو مانا کی روایت سے انصاف کا معنی یہ کیا فاتح نہ پڑنا ہم کہتے ہیں انصاف کا معنی یہ ہے کہ چپ رہو اونچی نہ بول چپ رہو اونچی نہ بول اور چپ رہنا قرآ کے منافی نہیں ہے آپ رکوع کے اندر تسبیحات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آپ شور کر کے کرتے ہیں چپ رہ کے کرتے ہیں چپ کی رات کے منافی نہیں ہے میں نے حدیث سے پیش کیا اور اگر یہ حدیث پہ جرا گئے تو ان کی عادت ہے حدیثوں کے جواب دینا چلو مولانا تمہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں مولانا کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے رات ان کی تمہیں کی میں پھر سنوارتا ہوں شراب میرا ہے رات ان کی ساری بات ہے سنو اس نے کیا لکھایا یہ لکھایا جس کو کہتے ہیں ہدایت کل قرآن لیکن ان کے دیکھے جی ان کے اندر ان کے نزید جمعے کی نماز کے اندر انصاف کرنا ہے مختلف باتیں نہیں کرے گا آپس میں یہ مانتے ہیں اگر نہیں مانتے تو انصاف کرتے یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں قرآن کے جس وقت جمعے کے اندر نبی کے اس قسم کا نام آئے تو آپ نے درود پڑھنا ہے اللہ کے نبی پر کیونکہ قرآن میں ہے الحلہ کے نامنس الح الیا قرآن میں ہے کہ مومن جب اس وقت نبی کے ریم سے سب پر ضرور پڑھو جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو آپ نے ضرور پڑھنا ہے جمعہ کے اندر آگے کہتے ہیں پائی سام نفسی ضرور پڑے گا جو سامنے بیٹھا ہے سامنے سننے والا یعنی ملک کی فی ہی اپنے نفس میں ہاشیوں میں لکھا ہے سل رن آہستہ سل آہستہ اونچی نہیں پھر آگے کہتے ہیں یہ پڑھے گا کیوں پڑھے گا اکامت فرز انسات انساط کرنا فرض ہے اس کو پورا کرنے کے لیے انسات کا پورا کرنا کیسے ہوگا کہ اونچی نہ پڑے دعوت تو نہیں دے بولے پہلے میں مولانا آصف صاحب نے کہا نہیں اس میں ٹائم نہیں بات لمبی چپ کر دیا اب اللہ صاحب پہلے کہتے تھے حضم کرنا سی کو بھی اپنا آتما خراب ہو گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں گی آپ کو میں نے ہدایات سے دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ آہستہ پڑے گا درد یہ انساف کا معنی ہے آہستہ پڑھنا نہ کہ اونچی پڑھنا ان کی ہدایات کے اندر لکھا ہے مرن دو ہدایات دو دو کہ ماشاء اللہ آج تک تو پڑی نہیں ہے نا تو آج عبد سارے صاحب بات یہ ہے انصاف کا مانا ہے چپ رہنا اور چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گراط نہیں ہو سکتی جس طرح کہ میں نے حدیث بھی پیش کی اور ان کو منوانے کے لیے میں نے ان کی گھر ہدایات پیش کی کیونکہ کی حدیث ماننا ہے کہ حدیث کا کام ہے اور مقدم کا کام حدیث کی طرف رجوع کرنا نہیں ہے اس لیے میں نے ان کو منوانے کے لیے ہدایات پیش کی اور آپ کو منوانے کے لیے میں نے حدیث پیش کی ابھی میں نے ثابت کر دیا انصاف کا مانا چپ رہنا اور چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ فاتحہ نہ پڑی جائے آپ حدیث کے اندر مجھے تیسرا چیز تیسرا چیز فاتحہ نہ پڑنی ہے ابھی میرے بات کرنے بات میں بول <سؤال> رہا ہوں جس طرح پہلے آپ نے بولے اس پہ ہم سے گورنمنٹ نہیں ہے یہ بات جھٹ پکڑنا نہیں پکڑنا میں بھی تمہارے جھوٹ پکڑوں گا تمہارے جھوٹ پکڑوں بعد میں پکڑے میرے جواب آپ دونوں دینے ہاں ٹھیک ہے ابھی آپ نے جو حدیث پیش کی میں نے کیا ہے کہ پیچھے فاتح نہیں پڑوں دکھا دوا اب جب غیر امام جب جائے تو آپ امین آپ اس سے دفاع کر دو اس حدیث سے دنیا یہ سارے جھوٹ بولتے چلے اللہ اللہ لگے گا کہ پھر مٹے گا نہیں کس طرح صاحب نے مجھ نے ایک سوال کیا ٹھیک ہے آپ کا سوال ہے اس کا میں جواب دوں گا آپ نے تسلی سے جب تک میں جواب مکمل نہیں کروں جلد بازی نہیں کرتی ہے آپ نے مجھ سے کہا انہوں نے کہا ہے میں نے کہا انہوں نے انصاف کا معنی یہ کیا یہ انہوں نے انصاف کا معنی یہ کیا ہے لیکن کے معنی نہ کرنا میں نے کہا کہ انصاف کا معنی نہ کرنا تمہارے گھر کے بھی خلاف ہے پہلے کہتے تھے کہ جسم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا آج پتا چل گیا دور بندیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہدایے والا کہتا ہے کہ انصاف دیکھو ہدایت والا کہتا ہے کہ پڑھنا ہے انصاف کی حالت میں بھی کلاک کرنی ہے دودھ پڑھنا ہے ہدایت والا کہتا ہے یہ مولوی کہتا ہے انصاف کی حالت میں نہیں پڑھنا ہدائے والے سے میں نے پیش کیا وہ کہتا ہے انصاف کی حالت ہے جس وقت امام خطبہ دے سامنے بیٹھا ابھی ابھی آپ میرے پاس میں نے جو بات میں نے مانی وہ حادی آپ نے سے بات میں مانتا ہوں آپ نے ان کی فیسی بات کی میں نہیں مانتا ہو آگا دن ہم دروازہ اللہ نے فرمایا میں تجھے گمراہی کی موت کبھی عطا نہیں کروں گا میور دلّہ